کہ نل کے چولی کر رہتا ہے کبھی گڑی جو اس کے بس میں ہوتا ہے لیکن ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تو مسجد کو گیٹ لگا رہے بند کر رہے تالا لگا رہے کہ جناب ہماری فلاں سیری گئی لہذا آپ لوگ نماز سڑک پہ پڑھے ہم مسجد میں بھی چھوڑیں گے آپ کو آپ چور ہیں سارے تو یہ فیصلہ ٹھیک ہوگا نمازی چور نہیں ہے چور آ نمازیوں کے شکل میں قابط اللہ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں طواف کے دوران جناب جیب کٹ جاتا ہے عورتوں کے پرس نکل جاتے ہیں تو اب ہم کیا بولیں گے بھائی دیکھو خبردار حرم تو بالکل نہیں جاؤ وہ وہاں کا ایک شیخ تھا وہ جملہ درسخت تھے وہ کہتا تھا الحرم بھی حرام کثیر حرم میں ہرامی بہت ہوتے حرامی عرب،, عرب لوگ چور کو بولتے ہیں کہ حرم میں وہ سارے چور آ کے جمع ہو جاتے اب حرم میں جو چور آیا ہے تو کیا یہ حاجی ہے جو پاکستان سے چار لاکھ روپے جمع کر کے گیا کہ حرم میں جا کے لوگوں کی جیبیں کاٹوں نہیں یا اس نے یہاں سے عمرے کا ویزا لیا کہ وہاں جا نہیں عمرے والے کی شکل میں احرام پہن کر حاجی کے شکل میں چور آ گیا اس نے لوگوں کے جیب کاٹ دیے حاجی چور نہیں ہوتا حاجی تو اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. میں بات سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں میری بات سمجھ آ رہی تو نمازی چور نہیں ہوتا حاجی چور نہیں ہوتا تو مجاہد دہشت گرد نہیں ہوتا مجاہد دہشت بولے نا نہیں ہوتا, ہوتا. ہوتا. ہوتا. دہشت گرد مجاہد کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے بدنام کرتا چور نمازی کی شکل اختیار کر کے چور نمازیوں کو بدنام کرتا ہے چور حاجیوں کی شکل اختیار کر کے احرام پہن کے کابت اللہ میں گھومتا رہتا ہے اور جناب وہ لوگوں کی چیزیں اٹھاتا ہے حاجی چور نہیں ہے وہ تو حاجی کی شکل میں آ گیا ہے یہ دو سورتیں سورت الانفال سورت انفال التوبہ مستقل سور الانفال میں پورا غزوہ بدر کو ذکر کیا گیا اللہ کے رسول نے جہاد کیا ہے اللہ کے رسول میدان جنگ میں اترے ہیں ستائیس غزوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کیے ہیں کتنے غزوات کیے خود صلی میں اپنی زندگی میں برارس صاحب کتنے غزوات کیے آپ کا کیا ارادہ ہے اگر اسلام کے لیے لڑنا پڑے تو آپ لڑیں گے اسلام کے لیے جان دیں گے یا اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں گے نکلیں گے نا اسلام کے لیے قربانی دینا یہ تو امبیا کا مشن رہا ہمارے نبی نکلے اگر نہیں نکلیں گے تو فساد ہوگا جہاد نہ ہوتا روس جیسا ریچ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتا جہاد نہ ہوتا تو یہ بڑا شیطان افغانستان میں نہ پھنستا جہاد تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کے رحمتوں کو لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں میں مدد کی۔ غزوہ بدر میں دیکھیں 312 صحابہ ہیں 13ویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے كل مسلمان 313 ہے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ اور کافر کتنے ہیں؟ 1000 مسلمانوں کے پاس سواریاں کتنی ہیں بہتر کتنی سواریاں دو گھوڑے ستر اونٹ تلواریں کتنی ہیں تو کے لیے جلاؤ نا قریشی صاحب تو کیا جلا رہے تلواریں آٹھ آٹھ تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں آٹھ تلواریں تھیں اور بہتر سواریاں تھی تین سو تیرہ صحابہ تھے ایک ہزار مسلح کافر تھے ایک ہزار ایک ہزار تلواروں کا مقابلہ کتنی تلواروں نے کیا آٹھ تلواروں نے ایک ہزار تلواروں کا مقابلہ اور اللہ نے فرشتے اتارے اللہ تعالی نے فرشتے اتارے بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے مسلمانوں کی مدد کے لیے والے تھا تمہیں ان نبی ہی بولو تمہارے دل مطمئن و جبریل بھی آ گیا بھی آ گیا انیس سو چونسٹھ میں ہمارے فوجیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ نہیں جب اس نے مرکز سے رابطہ کیا انہوں نے کہا بھی واپس آ جاؤں میں کیسے واپس آ جاؤں میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا انہوں نے اپنی ترتیب بنائی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور سینکڑوں ٹینکوں کو چند ٹینکوں نے اڑایا اور اللہ نے پاکستانی فوجیوں کو فتح دی ہر زمانے میں ایسا ہوا تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم باطل کے پروپے گنڈے سے متاثر نہ ہو یہود و دسہرا کے پروں پہ گنڈے سے متاثر نہ ہو وہ اسلام کا دشمن وہ مسلمانوں کا دشمن آج وہ جہاد کو جو ہے دہشت گردی قرار دے رہا ہے کل نماز کو دہشت گردی قرار دے دے گا کل آزانوں کو کہ نہیں یہ اوپر کے سپیکر پہ آزان نہیں ہونا چاہیے اتار دیئے نا وہ ایک ایک سپیکر ہونا چاہیے گا. اوپر کے سپیکر کو بند کرو اس کو بند کرو اس کو بند کرو, بن کرو یہ کرو وہ کرو اور گانے چل رہے ہو میوزک چل رہے ہو ڈھول باجے چل رہے ہو ہے یہ محفلیں جمی ہوئی ہو کلم آباد ہے میوزک کے قلم آباد ہے اس پر کوئی پابندی نہیں برائی کو آگے پھیلاؤ برائی کی حفاظت کرو اور نیکی کو دباؤ جہاد کا مقصد برائی تب جائے برائی مٹ جائے اور حق کا بول بالا ہو جہاد کا مقصد اللہ کے مخلوق کو انصاف ملے اللہ مخلوق کے ساتھ عدل ہو کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کر سکے یہ جہاد کا مقصد ہے جہاد اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نہ کبھی جہاد کیا نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا جذبہ آیا یہ مرے گا منافقت پر مرے گا دل میں ہی جہاد ہونا چاہیے ہاں یہ پھر الگ ہے جہاد کس نے کرنا ہے کس موقع پہ کرنا ہے زکات فرض ہے زکات کس نے دینی ہے کس کو دینی ہے یہ الگ مصرف ہے حج فرض ہے کس پہ فرض ہے تو یہ الگ تفصیل ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا ایک شخص غریب ہے زکات نہیں دیتا وہ کہ میں نہیں مانتا زکات فرض نہیں ہے لیکن آپ یوں نہ بولے کہ میں زکات نہیں مانتا آپ کو اللہ نے زکات دینے والا نہیں بنایا جن کو بنایا ہے ان پر زکات فرض ہے آپ پہ نہیں ہے ایک آدمی پہ حج فرض نہ ہو وہ کہ میں نہیں مانتا نہیں بھائی اسی طرح جہاد کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں یہ الگ تفصیل ہے لیکن اس کا انکار قرآن کی آیات کا انکار ہے اور بہت خطرناک یہ دو صورتیں مکمل جہاد کے مضمون کو بڑے تفصیل سے بتلاتی ہے اس لیے میں نے یہ مختصر گزارش آپ تک گوش گزار کی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات واضح رہے کہ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے روزہ اللہ کا حکم ہے زکات اللہ کا حکم ہے حج اللہ کا حکم ہے سوچ سے بچنا اللہ کا حکم ہے ایسے ہی جہاد کرنا بھی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہر قسم کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے